شیخ ابو مصعب صوریفق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقا مت الاسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں استاذ محترم اسلام سے قبل عالمی نظام اور اسلام کے بعد عالمی نظام کی حالت بیان فرما رہے ہیں گزشتہ اسباق سے جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم تسلسل سے چند دنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلامی نبوی حکومت کا تذکرہ کرنے میں الحمد مصروف ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مدینہ منورہ میں قائم فرمائی تھی میرے بھائیوں میری بہنوں جیسے کہ پہلے دروس میں بھی یہ بات کئی بار عارض کی جا چکی ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں یعنی دعوت اور جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں راستوں سے اسلامی انقلاب کو منظم کیا مستحکم کیا اور امت کو سکھایا صلی حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی اور دوسری طرف بادشاہوں اور آس پاس پڑوس ممالک کے حکمرانوں کو دعوتی خطوط بھیجے یعنی ایک طرف دعوت اور دوسری طرف جہاد دونوں کا سلسلہ جاری ہے اقد السلام تشروفی جزیرۃ اللہ العرب بعد الاراتی التي کہا نبی صلی الله عليه وسلم فی آقاب سلحیب جزیر عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کے بعد صلیب کے معاہدہدیبیہ کے تے پا جانے کے بعد اسلام نے زبردست انداز میں ترقی کی ورآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تبلغ دعوت مسامع مسا میں وہ الدول المجاورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ سوچا کہ یہ دعوت آس پاس پڑوس ممالک کے بادشاہوں اور امیروں تک بھی پہنچائی جائے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور اپنے ایلچیوں کے حوالے کیے جن خطوط میں حکمرانوں کو اور بادشاہوں کو اسلام کی دعوت تھی بعض حکمرانوں نے تو یہ دعوت قبول کی جیسے منظر بن ساوا امیر البحرین جو کہ بحرین کے امیر تھے اور بعض نے ایلچیوں کو واپس کیا واپس کرنے کے سلسلے میں بعض کا طریقہ اچھا تھا اور بعض کا طریقہ بہت ہی نامناسب اور برا تھا روم کے بادشاہ ہرقل نے اور مصر کے والی مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کی عزت کی احترام کیا اور ان کو ہدایہ وغیرہ دے کر واپس بھیج دیا اور ایران کے بادشاہ پرویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور ایلچی کو ذلیل کیا اور غسان قبیلے کے امیر شرحبیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑایا اور ان کے سفیر حارف بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایران یعنی فارس کے بادشاہ کسرا پرویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک نامہ مبارک پھاڑ ڈالا تو پیغمبر علیہ صلاح وسلام نے فرمایا مزق اللہ ملک ہو اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو بھی پارا پارا کر ڈالے تو زیادہ وقت نہیں گزرا کہ فارسیوں کی یہ حکومت جو کہ اپنے زمانے کی سپر پاور کہلاتی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا اور آج تک دوبارہ یہ حکومت اس شان شوکت کے ساتھ دوبارہ قائم نہیں ہو سکی اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان ایرانیوں یعنی مجوسیوں کی حکومت کبھی بھی اس شان شوکت کے ساتھ دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ان کے ساتھ ساتھ قیامت تک رہے گی جبکہ رومیوں کی حکومت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عظیم جہاد کی برکت سے مشرق میں تو ختم ہوئی لیکن مغرب میں آج بھی قائم ہے یہ جو امریکی ہے یہ جو برطانوی ہیں یہ بھی اصل میں رومی ہی تو ہیں اگرچہ رومیوں کے بادشاہ نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی توہین نہیں کی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی جی کو بے عزت کیا بلکہ احترام و اکرام کے ساتھ ہدایہ کے ساتھ انہیں واپس بھیجا دعوت و جہاد کا یہ سلسلہ جاری ہے بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے ان کی طرف سے جوابات آئے وہ دعوتی خطوط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے وہ ایک طرف تو ادبی شہ پارے ہیں اور دوسری طرف دین اسلام کی دعوت اور بے کی مثالیں بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے جا کر ایڑیاں رگڑتے ہیں اور ان کے سامنے جا کر سوال کرتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں کہ اجی آپ مسلمان نہ ہوئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں تھی بطور مثال ہم ہرقل کو لکھے ہوئے خط کے مضمون کو تھوڑا سا پڑھ کر سناتے ہیں پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے یوں لکھوایا من محمد الرسول اللہ الا العظیم الروم روم اللہ کے پیغمبر محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے بڑے ہرقل کی طرف سلام علی من اتبا الہدا ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر سلام ہو ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے سلامتی ہو اسلم تسلم اگر تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے وہ اللہ فلئی کا افم السی اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو تمہارے جو متبعین ہے تمہاری جو عوام ہے ان کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ بھی تمہاری گردن پر ہوگا اور اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو اللہ تعالی تمہیں دوہرا اجر دے گا ڈبل ثواب ملے گا ایک اس لیے کہ تم پہلے بھی اہل کتاب تھے اور اب اسلام قبول کر کے دوبارہ اہل کتاب یعنی اہل قرآن بنو گے اللہ اکبر دیکھیے کتنی جامع اور کتنی مختصر تحریر ہے لیکن پرتاثیر ہے اسلم تسلم مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے مسلمان ہو جاؤ امان میں رہو گے مسلمان ہو جاؤ تمہاری حکومت برقرار رہے گی یعنی ہر اعتبار سے سلامتی ہوگی نا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا زیادہ مدت نہیں گزری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رومیوں کی آن بان اور شان و شوکت رو ببدا دب سب کچھ ہوا ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا اور اس نے خود کہا بھی تھا ہرقل نے خود کہا بھی تھا جیسے کہ صحیح بخاری کی روایات میں آتا ہے کہ اگر ممکن ہوتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ان کی خدمت اقدس میں جا کر ان کے پاؤں کو ان کے قدموں کو دھوتا اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریب ہے کہ یہ لوگ میں جس تخت پر کھڑا ہوں اس تخت پر قابض ہو جائیں گے لیکن دنیا بھی ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے ان تمام حقائق کو جاننے کے باوجود بچارہ مسلمان نہ ہوا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مشرف نہ ہو سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو خطوط ہیں ان کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں نقل فرمایا ہے اور ان خطوط میں سے بعض آج بھی دنیا کے بعض ممالک کے عجائب گروں میں اور تاریخی آثار قدیمہ میں موجود ہیں اللہ اکبر بعض خطوط کی تصویریں اور ان کی کاپی دیکھنے کا اتفاق شاید آپ حضرات کو بھی ہوا ہوگا یہ بھی عظیم سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھے ہوئے خطوط کا مسلمان زیارت کر لے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے اور ان خطوط میں جو مضامین لکھے گئے ان پر تھوڑی سی غور و فکر کرے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ اسلام ایک عظیم نعمت ہے اسلام ایک عظیم دولت ہے اسلام ایک عظیم خزانہ ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کے بادشاہوں حکمرانوں سپر پاورز بنے ہوئے روم اور فارس کے بڑے بڑے حکمرانوں کو دعوت دی آج اللہ جل جلال نے ہمیں یہ نعمت گھر بیٹھے عطا فرمائی ہوئی ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہم میں سے بائی چانس مسلمان ہیں اس لیے اتنی زیادہ قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نعوذ باللہ اسلام کی موجود نہیں رہی اور ہم آج نئے نئے فلسفوں اور نئے نئے فتنوں کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ ان فتنوں سے اور ان نئے نئے بہروپیوں سے تنگ اور بیزار آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں یعنی اسلام بائی چوائس جو لوگ قبول کر رہے ہیں آپ ان سے جا کر ذرا پوچھیں کہ اسلام میں کیا لذت ہے اور اسلام کیسی نعمت ہے اور اسلام میں کیا راحت ہے اور کیا اطمینان ہے اس وقت آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات یقیناً سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ اللہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے جاہلیت کو نہیں دیکھا وہ بھلا اسلام کی نعمت کو کیسے سمجھ سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنے اور نت نئے فتنوں اور جمہوریت وغیرہ کی شکلوں میں آنے والے طوفانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے ایمان کو ہمیں ان نت نئے فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی جیسے کہ درس میں آپ نے یہ بات سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر حارث بن امیر عزدی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسان کے امیر شرحبیل نے قتل کر ڈالا تھا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتقام لینے کے لیے لشکر روانہ فرمایا دیکھیے دعوت و جہاد کا تلازم دعوت و جہاد دونوں لازم ملزم ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دائیوں کی پٹائی ہو رہی ہے اور آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے دائیوں کی دھلائی ہو رہی ہے ان کی بے عزتی ہو رہی ہے قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے اور آپ ایک مسلمان ملک میں رہ کر ماشاء اللہ ما سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے جا رہے ہیں اور آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے آپ کے دین کی بے عزتی ہو رہی ہے آپ کی کتاب کی بے عزتی ہو رہی ہے یہ حقیقی معنوں میں دعوت نہیں ہے حقیقی معنوں میں دعوت کیا تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی ہے یعنی اگر آپ کمزور ہیں تو خیر لیکن اگر آپ کی طاقت ہے تو اس طرح پیٹ پیٹ کر سبحان اللہ کہنا یہ کوئی سنت نہیں ہے اور یہ ملک جسے پاکستان کہا جاتا ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے یہاں تبلیغی عضرات کی پٹائی ہوتی ہے اور تبلیغی عذرات سبحان اللہ سبحان اللہ کہے جاتے ہیں یہ کوئی سنت نہیں ہے بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سریح مخالفت ہے اگر ہم مسلمان ملک کے باسی ہیں اور یہ اسلام ہمارا دین ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسلام کی دعوت میں ہمارے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرنے والے مزے لے رہے ہیں اور ہم پٹ رہے ہیں ہمیں ان کے خلاف مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ پیغمبر علیہ صلاح وسلم نے دعوت دینے کے لیے اپنی سفیر حارف رضی اللہ تعالی عنہ کو غسانی قبیلے کے امیر شرحبیل کی طرف بھیجا اس نے بدماشی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑایا ان کے الچی کو شہید کر ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبردست انداز میں بدلا لیا کیسے بدلا لیا ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ و صلی اللہ تعالی علیہ خلقی محمد وسب اجمائعین سبحان وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ